جولے پاتی شن... یا پتخارت کی جوادت وکیلات خیبر کا اجازت میں نے قرار ہم نے بی بی فاطمہ پر سلام واجوہ قلت له انني اردت الخروج الى خيبر زمائر اللہ جزم خيبر تا وقال اذا اتى توکیل ترجمۃ الباب باب فی الوین جواز التوکیل ذات التوکیل یبخود منه 15 وسقا ما وکیت تجکل ورثی اذا غره 20 وسقا قجری اول بشدا اخر 20 وسقا قجری انی گا میری لا سین کانس داسی دا ترکی کیرک بھی گرو چیتھی دام کی لاس پتا سنی